दिल बिच बस के सोहना माही ते सजदियां बे परवायां जेडे नी तू लगियां अखियां वसा अखियां मूल न लाइया गल गई खुल खुल सजरी जवानी ते पू ते छाइया اتیل بے لا چار دیاں ہوں تو من گن یار ہے کوئی قلم بنائی سے تھوڑا تھوڑا یادیں دلی عید منائی سے تھوڑا تھوڑا دے رلی۔ من ح سے چنا و راتاں چانیا ل گئں لنگ ل گئں چنا چاند یہ داؤد خیل ہے صوبہ پنجاب کے ضلع میاوالی میں دریائے سندھ کے قریب ریلوے لائن پر واقع یہ ہے وہ داؤد خیل کے اسے یہاں دیکھ کر حیرت ہوتی یہ دور دراز ویران سا پسماندہ علاقہ جسے جاگیرداروں نے ہمیشہ کچل کر رکھا آپ ان علاقوں میں چلتے ہوئے اچانک داؤد خیل پہنچے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے جیسے صحراؤں میں سراب ہوتا ہے ویسے ہی ویرانوں میں یہ بہت بڑا صنعتی علاقہ ہے اور سراب کی طرح نظر کا فریب نہیں ٹھوس حقیقت ہے داود خیل میں سن چون سے بڑے بڑے کارخانوں کے قیام کا کام شروع ہوا اب یہاں چار بڑی صنعتیں اور ان سے متعلقہ چھوٹی صنعتیں ہیں ہزاروں لوگ بلسرے روزگار ہیں بڑی بڑی کالونیاں ہیں لمبی چوڑی آبادیاں ہیں یہاں جہاں جہالت کا دور دورہ تھا لوگ ہر وقت انتقام لیا کرتے تھے ہر روز قتل کیا کرتے تھے یہاں وقت نے ایسی کروٹ لی ہے کہ اس سرزمین کا سارا ہولیہ بدل گیا ہے اب اگر آپ داود کھیل جائیں تو جی شاد ہوتا ہے کہیں کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، کہیں سکول اور اسپتال ہیں، بازار ہیں، پٹرول پمپ ہیں، راتوں کو روشنیاں ہیں اور دنوں میں ایسی چہل پہل کہ اس کے ریلے میں بہجانے کو جی جائے اور جو چیز دل میں اتری چلی جاتی ہے وہ دعوت خیل کے باشندوں کا صبحاؤ ہے ایسے مہمان نواز، ایسی خاطر مدارات کرنے والے اور سینے سے یوں بھینچ بھینچ کر لگانے والے کہ ان کی جیسی گرم جوشی قصے کہانیوں میں ملے تو ملے کہیں اور نہیں مل سکتی میں سب سے پہلے شہر کے ایک ڈاکٹر سے ملا اور ڈاکٹر منظور حسین ایک بازار میں ان کا متب تھا میں ملنے پہنچا تو متب خالی پڑا تھا نہ کوئی مریض نہ کمپاؤنڈر اور نہ خود ڈاکٹر صاحب میں دیر تک اس سٹول پر بیٹھا رہا جس پر بیٹھ کر مریض ان سے اپنا حال کہا کرتے ہوں گے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ ہوا کہ میں ڈاکٹر صاحب کا حال جان گیا ان کی میز پر رکھے ہوئے کاغذات سے اندازہ ہوا کہ شیر و ادب کا ذوق ہے شہر کی سماجی سرگرمیوں میں وہ شامل ہیں داؤد کھیل کے پرانے باشندے ہیں اور بہت مقبول ہیں ان کے مطلب میں بیٹھے بیٹھے جب بہت وقت گزر گیا اور راہگیروں نے آتے جاتے میری بے چینی کو بھاپنا شروع کر دیا تو ان سے نہ رہ گیا مجھے اجنبی جان کر وہ میری مدد کو آ گئے کسی نے مجھے اپنے اسکوٹر پر بٹھایا اور ڈاکٹر منظور حسین کے گھر پہنچا دیا وہ اتنے تپاک سے ملے کہ مجھے ان سے یہ بھی پوچھنا یاد نہ رہا کہ آپ کا مطلب تنہا کیوں پڑا ہے اور کوئی وہاں کچھ چرا کر تو نہیں لے جائے گا البتہ گفتگو شروع ہوتے ہی میرے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو گئے گھول مل کر باتیں ہونے لگیں میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ داؤد کھیل کے باشندوں کو کیوں کر بیان کریں گے عبدی صاحب جہاں کے لوگ سچے اور کھرے ہیں دشمن کے دشمن ہیں اور دوست کے دوست ہیں ملن ہیں مہمان نواز ہیں اور خلیق ہیں آپ انہیں جب بھی دیکھیں گے جب بھی ملیں گے آپ انہیں بالکل ہر وقت زندہ دل ہنس موک اور خوش اعتوار پائیں گے بہرحال ان کے بھی کچھ مسائل ہیں کسی وقت یہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں لیکن بہار صورت بحثیت مجموعی یہ لوگ زندہ دل خوش خلق اور بہتر عادات کے مالک لوگ ہیں وہ جو ایک روایت پڑی ہوئی تھی کہ لوگ گولی مار دیتے ہیں اس کا کیا جی وہ تو بہرحال ہر جگہ ہے روایتیں ہیں خاندانی دشمنیاں ہیں وہ ان کی اپنی ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ ان کی نہیں ہیں وہ ان کی جو دیرینہ عداوتیں آ رہی تھیں وہ بھی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے تھی جاہلیت کی وجہ سے تھی اب کچھ عرصہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ پڑھ لکھ کر نئی نسل آ ہے تو وہ دشنیں بھی ختم ہو رہی ہیں گولیاں بھی ختم ہو رہی ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو رہے ہیں اور امید ہے جس طرح یہ تعلیم اور یہ لوگ اب لوگوں کو شعور پیدا ہو گیا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد آپ کو انہیں بالکل ٹھیک ٹھاک سلجھا ہو پائیں گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا حالات اور مستقبل کے بارے میں ایسے پر امید لوگ بہت کم ہوتے ہیں زمانے میں اب میں نے ڈاکٹر منظور حسین سے پوچھا کہ آپ تو داود خیل کے پرانے شہری ہیں بتائیے اس شہر اور اس کے معاشرے میں کیا تبدیلی آئی ہے آج سے پچیس سال پہلے کا اور آج کا جو داؤد خیل ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں جہاں پہلے تعلیم نہیں تھی اب لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں جہاں کچھ سنتیں لگی ہیں ان کی ملازمت کی وجہ سے لوگوں میں کچھ شعور آ رہا ہے پھر سب سے جو اہم چیز ہے وہ تعلیم ہے تعلیم یہاں اب بڑھ رہی ہے بچے زیادہ زیادہ جاتے ہیں اسکولوں میں اور ان کو شوق ہے اور اس نسبت سے جو ہے ہمارا ماحول وہ زیادہ سلجھا ہوا اور بہتر ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ جس طرح اب معاملہ چل نکلا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ہم باقی ترقی یافتہ جو شہر ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے ڈاکٹر منظور حسین سے داعود خیل والوں کے سیاسی اور سماجی شعور کی باتیں ہونے لگیں اور انہوں نے بعض بڑی پتے کی باتیں بتائیں کہنے لگے عبدی صاحب جہاں جو ہے تقریباً بیس پچیس سال سے سنتے ہیں تین چار فیکٹریاں ہیں اور ان میں ہمارے شہر کے لوگ بھی ہیں اور ضلع کے بھی ہیں بلکہ جہاں پورے پاکستان کے ہر شہر کا آدمی آپ کو مل جائے گا تو یہاں لیبر کے انتخابات ہوتے ہیں ہم لوگوں کے چونکہ عزیز بیٹے بھانجے بھتیجے اس میں ہوتے ہیں ہم لوگ بھی پھر اس میں انوالو تو ہو جاتے ہیں ظاہر ہے تو جو انتخابی صورت حال ہے یا سیاسی سوچ ہے وہ میرا خیال ہے آپ لاہور کراچی کے مقابلے میں داؤد کی سوچ یا سیاسی شعور آپ پیش کر سکتے ہیں داؤد خیل کے علاقے میں تعلیم کی کچھ بہت دلچسپ کہانیاں آپ ذرا دیر بعد سنیں گے باشندوں کا ذکر چل رہا ہے تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ شہر میں شعر و ادب کا کیا حال ہے پورے بر صغیر میں لوگ شعر کہتے ہیں داود خیل کے عام لوگ بھی شیر کہتے ہیں اور گنگناتے ہیں یا نہیں عام لوگوں میں تو چونکہ ہماری زبان پنجابی ہے اور یہ ہماری ایک مخصوص پنجابی ہے یہاں جو ہیں لوگ کہتے ہیں لیکن وہ صرف اپنی حد تک اور اپنی سطح پر وہ نہ چھپتی ہے اور نہ کسی مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے بلکہ یہ مقامی طور پر ہوتی ہے ہم انہیں دوڑے بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں اور یہ سنف جو ہے اب بھی چل رہی ہے اور جہاں پر یہ بہت تو پسند کی جاتی ہے راتوں کو کیا لوگ گاتے ہیں راتوں کو لوگ اب تو بہرحال گاتے ہیں لیکن اب فرصت ان کو اتنی نہیں ملتی روزگار اور ہر وقت تو معاشی فکریں جو ہیں لوگوں کو اتنا پریشان کر گئی ہیں یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں ہر آدمی ایک مستقل چکر میں ہے کہ اس کے گزر اوقات کیسے ہو تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ذرا فرصت ملے تو زیادہ اچھی لگتی ہیں اور وہ دماغ چلتا ہے لیکن چونکہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں معاشی معاملات میں پریشان ہیں بہرحال اب بھی کبھی کبھی کوئی آپ دوڑے کی تان یا مائیے کی کلی آپ رات کو جاتے ہوئے سن لیں گے یا سن سکتے ہیں اچی ٹالی پیگا پل مل سوٹن گئی پہلے الارے ڈگ پنا برات چانیا لنگ گئی ہے چانیا لگ گئی چنا برات ہاں تو تعلیم کی بات ہو رہی تھی داود خیل میں یوں تو بہت سے دلچسپ لوگ ملے مگر حبیب اللہ خان کی باتیں دل کے ورق پر آج تک نقش ہیں خوب ہیں وہ بھی سن ستاون میں کسی کارخانے میں ملازم ہوئے تھے تو ان کی آنکھیں مسلسل دیکھتی رہیں کہ علاقے میں علم کی کمی ہے لوگ تعلیم سے محروم ہیں ایک اندھیرا سا ہے ہر جانب چنانچہ بیس سال کی لگی لگائی ملازمت چھوڑی داود خیل کے لوگوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا اور سن ستہتر میں تعلیم کے میدان میں اتر آئے اور آج تک جہالت کے اندھیروں میں اپنا چھوٹا سا چراغ جلائے ہوئے ہیں اس روز چھوٹے سے چراغ جیسے ایک کم سن بچے کا قصہ سنا رہے تھے اور یہ قصہ سچی تصویر تھا اس علاقے کے لوگوں کی پرانی ذہنیت کا آپ بھی سنیے حبیب اللہ خان مجھے یہیں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں اسکول میں پڑھا رہا تھا ایک بچہ تھا میرے پاس پڑھتا تھا آٹھویں جماعت میں اس کا نام تھا حبیب اللہ میرا نام بھی حبیب اللہ ہے بچہ بڑا پیارا تھا مجھے اس پہ ترس آتا تھا تو ایک دن اس نے اسکول کا کام نہیں کیا میں نے اس کو کافی پیٹا تو بچہ رونے لگ گیا مجھے اس پہ بڑا ترس آیا تو ہم ہمارا چونکہ واسطہ ہی شاگردوں سے ہوتا ہے تو میں نے اسے تسلی دی مجھے بھی ترسانے لگا اور میں بھی اس کے ساتھ آپ سا ہو گیا اسے پوچھا بھائی کیا بات ہے کیوں رونے لگ ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جی دادے کا بدلہ لینا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ماں کیوں پڑھا رہی ہے یہ ذہنیت تھی ہماری آج سے بیس سال پچیس سال پہلے میں نے حبیب اللہ خان صاحب سے پوچھا کہ اب کیا حال ہے یہ پرانے زمانے کے لوگ یہ بڑے بوڑھے اپنے بچوں کو خوشی خوشی سکول لاتے ہیں کہ لیجے انہیں پڑھا دیجیے نہیں یہ بات اب بھی نہیں ہے آج سے یہ پچیس سال پہلے کی بات ہے میں پڑھتا تھا دسویں میں کہ جہاں یہ ہمارے دغ خیر شہر ہے شہر شاہ سوری ڈوڈا اس کو کہتے ہیں تجارت سے تقریبا بند ہے تو اس پہ انہوں نے بس چلانی تھی جی ٹی ایس بس چلانی تھی تو ہم لوگ شہر سے باہر نکل کے اکٹھے ہوئے تھے تو وہ وہاں ہمارے ایک دولت خیل کا آدمی تھا بوڑھا آدمی تھا پرانا آدمی تھا تو اے سی صاحب موقع پہ آئے تھے تو اس نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دی تھی کہ خدا را بس کو ہمارے علاقے میں نہ چلائیں ہمارے بچے بس کے نیچے آ جائیں گے اور مر جائیں گے لہذا اس بس کو نہ چلایا جائے بعد میں جب ہم جمع ہوئے ہیں ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ سمجھ سکیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ وہ بس کو نہیں چلنے دیا گیا تو کیا وجہ تھی وہ جہالت کو برقرار رکھنے کا ایک ناطہ تھا جبہانہ تھا اب یہ بتائیے حبیب اللہ خان صاحب کہ جب لڑکوں کو تعلیم دلوانا اتنا دشوار ہے تو لڑکیوں کو تو یہ لوگ علم کے قریب بھی نہیں آنے دیتے ہوں گے داود خیل میں بچیوں کی تعلیم کا کیا حال ہے بچیوں کو ہمارے پاس پڑھانے کی روایت بالکل نہیں ہے اور یہ تقریباً تین چار سال سے میں نے دو بچیاں پڑھائی ہیں وہ انہوں نے ماشاءاللہ اللہ میڈیکل میں میڈیکل کے کورس کیے ہیں وہ ہیڈ نرسز ہیں یعنی اتنی زیادہ نہیں کہ میں کہوں کہ بھائی وہ ایم بی بی ایس نہیں کر گئیں لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا دیہاتی ماحول میں جب دیہاتی معاشرے میں میں بنیادی طور پہ تھوڑا سا مقام بن جاتا ہے تو ان کا اٹھارہواں سترواں اسکیل ہے دونوں کا تو وہ پہلی میری شاگردہ تھیں اس کے بعد میرے پاس میری شاگردیں ہیں جنہوں نے میٹرک کے امتحان بھی پاس کیے ہیں میری کی اپنی سسٹر بھی میٹرک پاس ہے ہمارے پاس بنیادی طور پہ پڑھانے کی رسم نہیں تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تین چار سال سے پانچ سال سے تقریبا بنیادی طور پہ ہمارے لوگ یہ جی سمجھ رہے ہیں کہ بچیوں کو بھی پڑھانا چاہیے ان کا بنیادی حق ہے حبیب اللہ خان صاحب کیا سارے بڑے بوڑھے تعلیم سے بیزار ہیں یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بال سفید ہو گئے ہوں کمر جھک گئی ہو آنکھیں کمزور ہو گئی ہوں اور وہ آپ کے پاس آئے ہوں اور کہا ہو ماسٹر صاحب مجھے پڑھا دیجئے ہاں میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جس کی عمر تقریباً مجھ سے زیادہ ہے بوڑھا ہے وہ بنیادی طور پر میں پانچ تعلیم اس نے حاصل کی تھی کچے میں رہتا تھا نہ وہ یعنی سکول میں پتہ نہیں وہ گیا تھا جا نہیں گیا تھا بہال وہ جب میرے پاس آیا تو اس کے پاس اس کے ہاتھ میں قیدا تھا تو داڑھی اس کی سفید تھی میں اس کو پڑھا رہا تھا بچوں نے مجھے کہا کہ جی تم آپ کیا کرتے ہیں پھولوں کو ہم میں بٹھاتے ہیں تو میں نے ان کو کھا کہ ماحول کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے تعلیم بنیادی طور پہ ہر ایک کی ضرورت ہے میں نے اس کو میٹرک ہے آج کل وہ فیکٹری میں کلرک ہے تو یہ بتائیے حبیب اللہ خان صاحب کیا وقت بدل رہا ہے اور کیا اچھا زمانہ آ رہا ہے یقیناً نئے زمانے کی اور اچھے زمانے کی نوید ہے اور انشاءاللہ زمانہ بدلے گا اور آپ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا اس کے بعد اگر آپ آئے تو آپ دیکھیں گے کہ دل خیال جو ہے وہ پتا نہیں ہم زندہ ہوں گے جا نہیں ہوں گے ترقی کی راہوں پہ کام زور ہوگا ندی میں بے چاری پہلے نہ جانا پہلے ہوتے ڈوب گئی چلو بیاندنیاں لگ گئی تئی ر گئی چنا برات چاندنی لنگ ہے لنگ